شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا حود ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن سورہ یونس میں اس بات دعویٰ کے لیے درائل اقلیٰ قائم کیے گئے تھے اب حود میں درائل اکلیہ کا سلسلہ ہے نمبر دو سورہ یونس کے آخر میں تھا اتب مایوح الیک وہی کتبہ کرو بھوت کی ابتداء میں مایوحہ کی تفصیل ہے یعنی کتاب ان آیات ہو یہ مایوحا ہے نا کتاب خلاصہ اس صورت کی ابتداء میں چار دعوے مشکور ہیں پہلا دعویٰ ہے غیبان حاجات میں صرف اللہ کے پکارو آپ نے اس دعوے کو یوں بیان کرنا ہے حسر و فی ذات اللہ پہلا دعویٰ کیا ہے حسر و فی ذات اللہ صرف اللہ کو پکارو دوسرا دعویٰ ہے حسر علم الغیب فی ذات اللہ دوسرا دعویٰ کیا ہے حسر علم الغیب فی ذات اللہ تیسرا دعویٰ مایوح کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرو چوتھا ہے کہ مسئلہ تو واضح ہے لیکن بہان دین باوجہ انعاد کے نہیں مانتے پھر سات کسے تین دعوی پر مرتب ہوں گے اس طرح کہ پہلے تین کسے دعوی اولا کے ساتھ چھٹا قصہ بھی پہلے دعوی سے چوتھا اور پانچواں دوسرے دعوی سے دوسرا ہے حسم المرائف ذات اللہ ساتواں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہوگا اے مایوہ کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرو بہادری سے بیان کرو اور ان کے بعد ایک آیا چوتھے دعوے سے متعلق ہوگی عمان دین کے انعد پر تنبی کی گئی علاوہ شکو تحریفات آخر سور کامیابی اور حکمت تکوینی برائے اختلاف کا تذکرہ ہے من اللہ سبحان العلیم تنحکیم رب شراہلی صدری یسرم السانی قولی رب ضد علما الفلا مراح کتاب ان آیات ہو یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ تمہید ماں ترغیب ہے تمہید تو اس لیے کہ ابتدا میں ہے اور ترغیب ترغیب علاقرآ کتاب ان خبر ہے مبتدا معذوق کی حاضہ یہ کتاب ہے پختہ کیے جائے اس کے آیات بد یہاں بد کا لازم لکھنا اس کتاب کی جو آیتیں ہیں نا وہ دلائل کے ساتھ پختہ ہیں پڑھتے آ رہے ہیں آپ دعویٰ ہوتا ہے اس کے دلائل ہوتے ہیں پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدلل تو ہوتی ہیں لیکن مغلق ہوتی ہیں فرما یہ کتاب مغلق بھی نہیں اس کے آیات کے معنی بالکل واضح ہیں اس لیے فرمایا سما خسلات پھر کھول کھول کے بیان کی گئیں واضح کی گئی یہ ایتیں ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے اللہ تعالی حکیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں اب دو بسیں لائی گئیں یہ ماقبل کے اوپر مرتب ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہیں تو اوقمت آیا تو مناسب ہے نا کیونکہ اللہ تعالی خبیر ہیں تو خوش رت خبردار ہیں تو کیا کر دی تفصیل کر دی واضح کر دیا ان کا تعلق ہے پہلے حکم کے تھا اللہ تابد اللہ اس سے پہلے مقدر ہے آمار کم آمار کم اللہ تابدال اللہ حکم کیا اللہ نے تم کو اس بات کا کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی سوائے اللہ کے ان ننی لقوم میں نہ ہو نظیر و مبیر خاتم الانبیاء جملہ موترزہ لکھو اور فریضۂ خاتم الانبیاء بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نظیر و بشیر ہوں فریضہ خاتم الانبیاء اور جملہ موترزہ جب جملہ موترزہ ہے تو آگے و انستا کا عقص پڑے گا اللہ تعاب پہ جب جب اس کو مناسبت اللہ تعبور کے ساتھ ہے کم اللہ تعبو اللہ و انستا ربکم اب بات سمجھ اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے اور حکم کیا اللہ نے اس بات کا کہ معافی مانگو رب اپنے سے من کے بل یہ الفاظ بار بار آئیں گے معافی مانگو اپنے رب سے من مینا شیرک شرک سے بھی معافی مانگو استفار کرو گناہوں سے بھی سما تو وہ الہ ہے عبادت کا عبادت مقدر ہوگا شرک سے اور گناہوں سے توبہ کر کے سما تو بو پھر رجوع کرو یہاں توبو کا من کیا ہے ہاں متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ سات عبادت کے بل عبادت یومت قوم ثمرہ دنیاوی جب تم سے استغفار بھی ہوگا توجہ بھی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ثمرا دنیاوی کہ نفع دے گا تم کو اللہ نفع اچھا ایک میاد مقرر تک یہ تو دنیاوی ثمرہ ہے آگے یوت کل فاضل ثمرہ اخروی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے جن کے زیادہ عمل ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا تو اعمال جتنی زائد سے زائد کرو گے ثواب بھی زائد ملے گا یہی ہے ثمر و اور دے گا ہر زائد عمل والے کو زیادہ ثواب یہ زی فضل سے مراج کا ہے جس کے عمل زید صاحب زیادتی کا اور فضل سے مراد زیادہ ثواب ہے دے گا ہر زائد عمل والے کو زیادہ ثواب باً طلو یہ زجر ہے اور اگر پھرے رہے تم بس بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن بڑھے اچھا جی جب عذاب کی بات آئی تو عذاب کے لیے سزا کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو مجرم حاضر ہو دوسرا اس کو سزا دینا والا حاکم ہے نا اس کے جرموں کو بھی جانتا ہو ان کے جرائم کا بھی کیا ہو عالم اور پھر سزا دینے پہ بھی کیا ہو قدرت ہو تو تین ہی چیزوں کا ذکر ہے اللہ اللّہ مرجو قم بیان اللہ مرجو قم طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا جب سب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مجرم حاضر ہو جائیں گے یا نہیں تو یہ حضوری مجرم کا بیان ہے واہ ولا کلِ شہن قدیر یہ کس کا بیان ہے قدرت کا کہ حاکم قادر بھی ہے علم بیان علم کا ہے یہ حاکم اللہ تعالیٰ عالم بھی ہی ہیں علا ان نہ یسنون صدور بیان علم خبردار تحقیق وہ لوگ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو سینوں کو دوہرا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بالکل آدمی ٹیڑھا ہو جائے کیا ہو جائے او بالکل ایسے ٹیڑھا ہو جائے نیچے دوہرا کر دے بالکل ٹیڑھا ہو جائے لگ جائے سمجھے فرما خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں سینے یا اپنے تاکہ چھپ جائیں اس سے بعض مقصرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ بعض صحابِ کرام کے اندر اتنا حیاء کا غلبہ تھا کہ جب وہ بیت الخلاء جاتے یا استنجا وغیرہ کرتے بالکل اپنے آپ کو ٹیڑھا کر دیتے دوہرا کر دیتے وہ اللہ سے حیا آتا کیسے اللہ تعالیٰ سے حیا پر اتنا تکلف نہ کیا کرو تم جتنی چھپو کپڑے لپیٹو میں دو جانتا ہوں حیا اتنی کھڑوش جتنی طاقت ہے تم کو تو باغ حضرات نے شان نظور اس کا یہ بیان کیا باغ مفسرین نے شان نظور یہ بیان کیا کہ مشرق لوگ تھے نا وہ رات کو دین اسلام کے خلاف حضور کے خلاف کیا کرتے تھے مشورے کرتے تھے چنانچہ قرآن پاک میں ہے باسر و نجول ددین ظالم و الحاض اللہ بشرم یہ ظالم پوشیدہ پوشیدہ باتیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے حضور کے خلاف یہ تو بشار ہے بشار نبی نہیں ہو سکتا پوشیدہ مشورے کرتے چھپ کے مشورے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فراہم میں جانتا ہوں ان کے مشورے میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں شان نظور دونوں ہیں میرے نزدیک ترجیح کس کو ہے اس کو ہے کیوں وجہ ترجیح ایک تو یہ ہے کہ دیکھو نا فعمی اخاف عذاب یومن کبیر الا مرجم پہلے ان کے عذاب کا ذکر چلا آ رہا ہے نہیں کافروں کے عذاب کا تو رب رابطسی کو تقادہ کرتا ہے کہ ادھر بھی کس کی بات ہو وہ کس کی بات ہو تو پہلے کافروں کو ذکر رہے بھی کس کا ذکر ہے کافروں کا ذکر نمبر ایک نمبر دو یہ سورت مکی ہے کیا ہے تو مکی میں تو کافروں کی بات زیادہ ہونی چاہیے نا جو اسلام کے خلاف مشورے کرتے تھے بات آئی ہے سمجھ آ سورت مکی ہے یہ بھی مناسبہ ہے اور پہلے سے بھی یہی مناسبت ہے اور الفاظ دیکھو نا الفاظ بھی تنبیہ کے ہیں خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں سینے اپنے تاکہ چھپ جائیں اللہ سے خبردار جب کے لپیٹتے ہیں اپنے کپڑوں کو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جانتا ہے جو کوئی چھپاتے ہیں اور جو کوئی ظاہر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے ساز راز سینے اب بات آ گئی سمجھ تو میرے محترم بیان قدرت کا آ گیا بیان علم آ گیا اب بیان ترزی ہے ترزیق رزق دینا اللہ قادر بھی ہیں عالم بھی ہیں رازق بھی ہیں اور نہیں کوئی چلنے والا زمین کے اندار مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق یہ اللہ نے اپنے ذمے لگایا تفظلہ اس کا کرم ہے ورنہ خدا پہ واجب تھوڑا ہے اللّہ تفذلاً بیہ الم مستقر رہا اور جانتا ہے اللہ تعالی ان کے ٹھکانوں کو وہ اور ان کی جائے امانت کو مستقر بھی جانتے ہیں ان کا مستعودہ بھی جانتے ہیں ٹھکانہ بھی اور جائے امانت اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں میں تمام اقوال کو دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کیا میں نے کہ آسان بات آپ کو سمجھا دوں ہم عالم ارواح کے اندر رہے کافی عرصہ رہے نا ہزاروں سال رہے کوئی پتہ ہی نہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہماری روحیں پیدا ہوئیں تو کافی عرصہ نہیں رہے وہاں تو عالم اربا ہمارا مستقر تھا کیا اس کے بعد ہم کہاں آ گئے ماں کے پیٹ میں کہاں ہے جی آ یہ ہمارا کیا ہوا مستودہ ہوا امانت رکھے گئے کیونکہ نکلنا تو ادھر تھا نا عالم دنیا کی طرف تو مستودہ ہو گیا جائے امانت اور پھر ہم عالم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا کیا ہے مستقر ہے اور چونکہ عالم آخرت کے درجان ہے اس لیے قبر کے اندر ہم کیا رکھے جائیں گے امانت چاہے زیادہ دیر پھر بھی امانت ہے تو عالم برزخ عالم قبر یہ ہمارا کیا ہوا مستود پھر عالم آخرت ہمارا کیا ہوا مستقر ہو گیا اب ذہن میں بیٹھا ہے نا تو میرے ذہن میں یہی چیز آئی ہے علماء کے بہت سے اقوال ہیں عالم اروا مستقر تو ماں کا پیڑ جو ہوا وہ کیا ہو گیا جی ڈبلیو ڈبلو ہاں فل بیٹی در اور شتماد یہ مستودہ ہیں اس کے بعد پھر یہ دنیا ہے یہ کیا ہے مستقر ہے عالم برزخ مستعودہ ہے عالم قیامت مستقر ہے کلن فی کتا مہین یہ سب کے ساتھ چیزیں لوہے محفوظ میں درج ہیں یہ بیان ترزیق آ اب بیان تخلیق ہے وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو چھ دن کے اندر میرے عزیز یہ تو پڑا ہے نا چھ دن کی تحقیق یا نہیں پڑی اور تھا عرش اس کا پانی کے اوپر اب اس کی تحقیق میں نے آپ کو بتانی ہے ابتدا کے اندر خود مجھے بھی اشکال تھا ابتدائی تدریس کے اندر کہ خدا کا عرش پانی پہ کیسے تھا پانی زمین کے نیچے نہیں ہے تو ادھر ہے کہ خدا کارش پانی کے اوپر تھا پھر جب زمین بنی تو پانی سے اوپر اٹھا لے گئے آسمان سے اوپر اٹھا لے گئے یہ ایک واہمہ پڑتا ہے نا کہ خدا کارش پانی کے اوپر تھا تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ خدا کارش یہیں تھا جہاں ہے یہاں خدا کارش ہے نا سات آسمانوں کے اوپر کرسی کے اوپر خدا کارش یہیں تھا لیکن نہ آسمان تھے پہلے نہ زمین تھی نیچے کیا تھا پانی ہی پانی تھا تو خدا کا ارش پانی پہ ہوا یا نہیں درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی نہ زمینوں کی رکاوٹ تھی نہ آسمانوں کی رکاوٹ تھی تھا ادھر لیکن تھا کس کے اوپر رکاوٹیں نہیں تھی یہ. اور تھا ارش اس کا پانی کے اوپر لے اب حکمت خلق اللہ نے جو پیدا کیا کیوں تاکہ آزمائے تم کو کہ کون سا تم میں سے بہترین ہے بیت عمل کی یہ دنیا ہے دارالبطلا بالا کلتا بیان باس بیان تخلیق کے بعد بیان باس ہے تخلیق تو ہوئی نہ ابتدائی پیدائش اور باس میں لوٹانا ہوتا ہے اور البتہ اگر کہے تو کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے بعد موت کے تالکول نہ شکوا نمبرے آپ کہیں گے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ضرور کہیں گے کافر لوگ نہیں یہ مگر جھوٹ ہے سری یہاں سے کا میں نے کیا لکھنا ہے ہاں جادو نہیں لکھنا جو کہ حضور ایک بات کر رہے ہیں اٹھنے کی جادو ہے کیا وہ میں جو کہوں تمہیں کہ قیامت کو اٹھنا یہ جادو ہے یہ کیا جھوٹ کہیں گے زیادہ سے زیادہ کوئی جادو منتر تھوڑا ہے یا شہر بنانے کس یہ جھوٹ ہے صحیح والا خرنا شکوہ نمبر دو اور البتہ اگر موخر ہم ان سے عذاب کو لا امتن ایک وقت تک یہاں امت کا کمانا جماعت نہیں کرنا کیا کرنا ہے وقت ایک وقت تک جو کہ معین ہے تو ضرور کہیں گے کہ کون سی چیز روکتی ہے اس کو دونیا کا عذاب خبردار جواب شکوہ جس دن آ نہ ان کے پاس تو پھر پھیرا نہیں گیا جائے گا اور نازل ہوگا ان پہ وہ عذاب جس کے ساتھ استضاء کرتے ہیں والا کا نا نمبر تین پہلے بھی عادت ہے انسان کی کئی دفعہ گزر چکا ہے وہی آدات بیان ہو رہے ہیں اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت لے ہم اس رحمت کو اس سے انحول یو بے شک وہ البتہ نا امید ہوتا ہے یہ مبالغ کا سگا بہت ہی نامید کفور کا مانا ناشاک حضرت شاہ عبد القادر اللہ علیہ یوس کا من کرتے ہیں آس توڑنے والا یہ اردو ان کا ہندی کے ساتھ ملتا ہے حضرت کا لیکن معنی بڑا بہترین ہوتا ہے آس توڑنے والا ہماری سرائے کی بولیے جو امید کو آس کہتے ہیں میری تو آس ہے ہی تیرے پہ. آس توڑنے والا بہت نا امید نہ شاکر بن جاتا ہے ایک دکاندار تھا ہمارے علاقے کے اندر بڑا اچھا دکاندار تھا کپڑے کا تاجر تھا اچھی تجارت چلتی تھی اس کے بعد اس کی تجارت کم ہو گئی تو میں گزر رہا تھا اس کے دکان سے اس نے بلا لیا میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگا مولو صاحب خدا لوگوں کا خدا ہے میرا خدا نہیں ہے نوب اللہ مندار ہے. لوگوں کا رازق ہے میرا رازق نہیں ہے میں نے وہ یہ کیا غلط بات کی تمہیں کہنے کا میرا دکان بند پڑا رہتا ہے کوئی دھاگ نہیں آتا تو میرا خدا ہوا میرا رازق تو نہ ہوا آپ دیکھو پہلے وہ اچھا بھلا سیٹ تھا ہاں تو ایسے خوب خوش ہوتا تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دنیاوی نعمت کو کوئی چھین لیا اس کی غلطی کی وجہ سے ہوگا تو نا امید ہو کے بیٹھ گیا نہیں کیا کہنے لگا خدا میرا رازے کی نہیں ہے نہ شکرا بن گیا نہ شکرے نہ بن گیا مولانا ساجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پہ دیا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا ننگے پاؤں تھا غریب تھا غریب آدمی تو دل کے اندر بڑا پریشان ہوا کہ شہر جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے کہ ساتھی بڑا بلا ہے پاؤں میں جوتا بھی نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ شہر سے باہر لولے لنگڑے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے نا بھیک مانگنے کے لیے لولے لنگڑے پاؤں نہیں تھے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے میرا پاؤں تو سالمہ ہے تو میرے عزیز یہی شکر کیا کرو تو تمہیں دال مل جائے روٹی مل جائے سمجھے یہی شکر کرو تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے نا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بھوکے پڑے ہوئے ہیں اب سیلاب کے اندر دیکھو نا کافی لوگ بھوکے پڑے ہوئے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر آپ سے کم کو دیکھے دنیا کے اندر آپ سے کم کو دیکھے کہ میرے پاس چلو کپڑے ہیں پہننے کے یہ لوگوں کے پاس کپڑے بھی نہیں دنیا میں آپ سے کم کو دیکھو دین میں آپ سے اونچا دیکھو کہ فلاں آدمی اتنے سپارے منزل پڑتا ہے تہجد پڑتا ہے فلاں دین کا کم کرتا ہے مجھے بھی ریش کرنی چاہیے تو دنیا میں کم کو دیکھو دین میں اونچے کو دیکھو اس طرح زندگی گزارو دیکھو جی یہ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ رحمت دیتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں تو بالکل نا امید اور نہ شاکر بن جاتا ہے اچھا اب الٹا بات پہلے کیا تھی جی رحمت پہلے تکلیف بعد میں اب کیا ہے تکلیف پہلے اور رحمت بعد میں کوئی تکلیف دی بیماری دی تنگ دستی دی اس کے بعد کیا دی خوشحالی دی تندرستی دی تو پھر اکڑتا ہے کیا اکڑ اکڑ کے توتا تو ہے کہ میں ایسے تھے، میں ایسے تھے، میں ایسے, تھے، میں ایسے تھے، اندے یہ ہے اس کا حال جلد باد ہے اور البتہ اگر چکھائیں اس کو نعمت باد تکلیف کے کہ پہنچی تھی اس کو البتہ ضرور کہے گا چلی گئیں تکلیفیں مجھ سے اب مزے کریں گے انفار فخور بے شک وہ اترانے والا ہوتا ہے اکڑنے والا اترانے والا اور فخر کرنے والا ہوتا ہے ہماری سرے کی زبان میں ہوتا ہے تے اقڑیل پھوتی فار ہنمن اقڑیل فخورمن افوتی اللزین بشارت ہے مومنین کاملین کے لیے میں نے ایک بزرگ کے مطالعے کچھ لکھا تھا تو ایک جامع لاز لکھے تھے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بہت ہو گئے کون کی تعریف میں نے جامع لاز لکھے تھے دو چار کہ ہمارے وہ بزرگ تھے نا وہ عسر میں صابر تھے اور یسر میں شاکر تھے یہ آپ بھی دل میں یاد تھے ہمارے وہ بزرگ کس نے وہ ان مال اسرے یسرا عصر تنگ دستی کو کہتے ہیں اور یسر کس کو کہتے ہیں خوشحالی کو کہتے ہیں تو وہ بزرگ اسر میں کہتے ہیں صابر اور یسر میں کہتے ہیں شاکر تو تم بھی ایسے بو تنگ دستی آ جائے تو صابر بن جاؤ خوشحالی آ جائے تو کیا بن جاؤ شاکر خدا کے شاکر اسر میں صابر یسر میں شاکر اچھا اب دیکھو وہ صابروں کی بات ہے نہیں مگر جن لوگوں نے صبر کی مستقل مزاج ہیں عامل صالحات اولئک ان کا ثمر یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر کثیر ہے شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر اپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لودھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق كل شيء ہر چیز کے پیدا کرنے والا